و ف ذکر ورفانہ لک ذکر تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرا زیور تیرا شیوا میرا مسلک ورفاہ لک ذکر ورفاہ لک ذکر میری منزل تیری آہٹ میرا سدرا تیری چوکھٹ تیری گاگر میرا سہرہ میرا پنگھٹ میں لک ذکر تیری مدحت میری بولی تُو خزانہ میں ہوں جھوڈی تیرا سایا میری کایا تیرا جھونکا میری ڈوڈی تیرا رستہ میرا ہادی تیری یادیں میری وادی تیرے ذرے میرے دیپک ذکرک ذکرک تیرے دم سے دل بینا کبھی فارا کبھی سینا نہ ہو کیوں پھر تیری خاطر میرا مرنا میرا جینا یہ زمین بھی ہو فلک سی نظر آئے جو دھنک سی تیرے در سے میری جان تک ور فنا لک ذکرک ور فاہنا لک ذکر میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سگے داتا میرا ناتا نہ بلی ہوں نہ کلندر تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں کوئی تجھا نہیں بے شک ورفاہ لک ذکرک ورفاہ نک ذکرک میں ادھورا تو مکمل میں شکستہ تو مسلسل میں سخنور تو پیمبر میرا مکتب تیرا اک پل تیری جنبش میرا خاما تیرا نقطہ میرا نامہ کیا تو مجھے زیرک ورا فانا نہ ک ذکرک ورا فانہ نہ میری سوچیں ہیں سوالی میرا لہجہ ہو بلالی شب تیرا کرے خیرہ میرے دن بھی ہو مثالی تیرا مظہر ہو میرا فن رہے پجلا میرا دامن نہ ہو مجھ میں کوئی کالک ورفانا فاہنا ذکرک کا ذکر ذکرک تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرا زیور تیرا شیوا میرا مسلک ورفانا فاہنا ذکرک ورفانا ذکرت ذکرک ورفانا فہ ذکرک وفانا لک سکر وک سکرک کون کرے گی سل تیری کون کرے گا تیری کون کرے تیری کون کرے گا